مشر العمر محدف تو المحد دن بدا عک البا دن بلال عک البل باب چل رہا تھا حلف اور قسم کھانے کے بارے میں اس میں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر و امتی کرنی تم اللہ ددین یلون تم اللہ ددین خالا عمران الفل ازکر یہ حدیث سب سے پہلے منزل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے اور آپ کی صحبت سے ترق یافتہ لوگوں کی فضیلت کا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیر القرون کرنی تم الدین اس دنیا کی پیدائش کے زمانے سے لے کر کے اور جب تک دنیا قائم رہے گی سب سے اچھا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس میں کوئی شک نہیں ہوا ایسا زمانہ تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کی لائے آپ کی لائی ہوئی تعلیم کتاب اور سنت کی روشنی سے دنیا روشن ہوئی اور برائی کا خاتمہ تقریبا ہو گیا وہی لوگ جو آپس میں رات دن لڑتے تھے شیر و شکر ہو گئے یہاں تک کہ خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلانے لگے یہاں تک کہ جس کے پاس دو بیوی ہے اپنے بھائی کے لیے ایک بیوی کا ایک بیوی کو دے کر کے تنازل کر کے اور کہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں تم شادی کر لو دنیا نے یہ بھی دیکھا خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو کھلاتے تھے کسی ش... یہ تو کارے رسول کے زمانے کی بات ہے کار رسول کے بہت بعد دو چار دس سال بعد کا قصہ ہے یہ کہ کہیں کسی جنگ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنگ کر رہے تھے وہاں کہتے ہیں ایک صحابی کے میں نے دیکھا کہ میرے قریب میرے بھائی چیخ رہے ہیں یا کنی کے عالم میں ہیں پانی پانی چیخ رہے ہیں پانی مانگ رہے ہیں میں پانی کہیں سے ڈھونڈ کر کے لا کر کے ان کو دینا چاہا تھوڑی دور دور پر کسی دوسرے بھائی کی آواز اسی طرح آئی وہ مر رہے ہیں جانکنی کے عالم میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی کو پانی دے دیکھیے دنیا نے یہ بھی منظر دیکھا اللہ تعالی نے ان کی تعریف فرمائی ہے وہی اسیرون علام فسم و لوکان ابھیم خساسا عام حالات میں عام صحت کے حالات میں یہ چیز تو قرین قیاس ہے لیکن آدمی مر رہا ہے آخری حالت میں ہے اس کے باوجود بھی اللہ کے بل سے اور ایمان کے ذریعے ہوش حواش اتنا صحیح ہے کہ اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ جا کر کے ان کو دے دو ان کے پاس جب پانی لے کر کے گئے تو ایک تیسرے آدمی کی آواز آ رہی ہے صحیح روایتیں ہیں تیسرے آدمی کی آواز آ رہی ہے پانی پانی مانگ رہے ہیں وہ دوسرے بھائی کہتے ہیں نہیں ان کو لے جا کر کے دے دو جب ان کے پاس گیا تو کہتے ہیں نہیں میرے بھائیوں کو پلا دو جہاں سے تم واپس آئے ہو لے کر کے. ان کے ان کا انتقال ہو گیا. اور اپنے سگے بھائی کے پاس آئے ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ جا کر کے تیسرے کو پلا دیں جب پہنچے تو تیسرے کا انتقال ہو گیا دیکھیں یہ حالت تھی لیکن بہرحال آسمان نے یہ اور زمین نے یہ منظر بھی دیکھا وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس میں کوئی شک نہیں تھا اس وجہ سے شر ناپید ہو گیا تھا حقیقت میں خیر ہی خیر تھا اسی وجہ سے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر مسلم شریف کی روایت ہے نبی حضرت ابو موسا شری رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار ہم نے مغرب کی نماز پڑھی پیرے رسول اٹھ کر کے اپنے گھر میں چلے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہم نے سوچا کہ یہ موقع پھر کب ملتا ہے کچھ دیر بعد ہم انتظار کر کے عشاء کی نماز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھ کر کے پھر یہاں سے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ان کو دیکھ کر کے پوچھا کہ تم لوگ مغرب صحیح سے یہاں بیٹھے ہو کہاں یہاں بیٹھا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہ جب تک تم لوگ نماز کی نماز کا انتظار کرو گے گویا تم نماز ہی میں ہو نماز کا سوال تمہیں ملے گا اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نجوم امنۃ السلام یہ تارے جو ہیں یہ آسمان کے لیے امن و امان کا کی علامت ہیں فعد فعید الجوم ان قدرت وہی دلجبال سلی رت وہ دل جب قیامت قریب آئے گی تو یہ قیامت اور آسمان زمین کے تحس نہس ہونے سے پہلے یہ سورج اور چاند جھڑ جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نجوم امنۃ الصما ان کا وجود آسمان کی بقا کا کی ایک دلیل ہے وہ ان امنۃ الخابی میرا وجود میرے صحابہ کے لیے امن و امان کا باعث ہے فیدا ذهب تو اطا اسابی مایو ادون میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد میرے صحابہ کے ساتھ جو کچھ اللہ تعالی کی نے مقدر کر رکھا ہے وہ ہوگا پیر رسول کے ہوتے ہوئے صحابہ اکرام کے اندر وہ اختلاف نہیں ہوا جو بعد میں ہوا پیارے رسول کے ہوتے ہوئے کوئی ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہیں اٹھی لیکن بعد میں وہ سب کچھ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارباز انصاریہ کی بہت ہی ایک جامع حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا من میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ بہت کچھ اختراف دیکھے گا اس حدیث کو اس کے ساتھ ملا یہ مسلم شریف کی روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت اپنے صحابہ کے لیے امن کی علامت ہوں میرے جانے کے بعد میرے صحابہ میں وہ جو, جو وہ جو کچھ اللہ نے مقدر کر رکھا ہے اختلافات وغیرہ ہوں گے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ان اسابی امنۃ میرے ساتھی یہ امت کے لیے امن و امان کی علامت اور امن و امان کی دلیل ہیں وہی داضا بسحابی اطا امتی مایو ادون جب میرے ساتھی چلے جائیں گے تو ان کو مصیبتیں بہت کچھ آئیں گی اس قسم کی احادیث بہت کچھ ایسی ہیں جیسا کہ حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں نے آ کر کے شکایت کی حجاج یوسف کے ظلم کی تو انہوں نے کہا کہ اس برو صبر کرو تو ان سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم وباد ہو شبن ہو جو دن بھی گزرے گا وہ اچھا گزرے گا آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے برا ہی رہے گا اور ایسا ہی ہوتا رہا اختلافات اور جھگڑے تنازعات اور قسم قسم کی جماعتیں احزاب ایک نہ ایک کر کے نکری عقائد اور اعمال میں اختلاف کے ساتھ ساتھ تہتر سے زیادہ ان کا وجود ہوا بہرحال ہوتا رہے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے, اپنے زمانے کو سب سے اچھا زمانہ بتایا اس میں کوئی شک نہیں بہت ہی اچھا زمانہ تھا اللہ کا ہے تیئیس سال کے اندر دنیا بالکل ہی بدل گئی و ان من قبل مبین کار رسول کے آنے سے پہلے دنیا گمراہی اور خلی گمراہی میں تھی آنے کے بعد الحمد للہ جزیر عرب پورا شرک سے پاک ہو گیا آپس میں جو پچاس پچاس سال تک ایک معمولی چیز کے لیے لڑتے رہتے تھے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے تم جنمت خوانا یعنی یہ کہ آپ اگر شمار کریں تو خیر ہی خیر تھا اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنے شر کا وجود اگر کہیں رہا بھی تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود سے وہ ختم ہوا اس میں کوئی شر نہیں چوری بھی ہوئی اور چند ہاتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کٹے تھے تاریخ میں آتا ہے کہ صرف 300 سال کے درمیان صرف 6 ہاتھ کٹے تھے اس میں اگر یعنی چوری کرنے والوں کے 6 ہاتھ کٹے تھے اور 6 ہاتھ کٹ کر کے دنیا میں اور پوری اسلامی آ, اسلامی حکومتوں میں امن ہی امن رہا دیر رسول کے زمانے میں صرف ایک واقعہ ایک قصہ ایسا آتا ہے جس میں ایک ہاتھ کٹا تھا تو کہنے کا مطلب ہے زینا کے واقعات بھی ہوتے رہے ہوں گے ہوتے... یعنی ایک چیز لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی تو بشر تھے ٹھیک ہے لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں خیر کا وجود زیادہ سے زیادہ اور شر کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا دو ایک واقعات کے علاوہ پیارے رسول کے زمانے میں کوئی ایسا واقعہ سننے میں نہیں آتا ہے لیکن پھر بھی ایسے تھے وہ لوگ کہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ خیر القرون کے تھے یعنی سب سے اچھے زمانے کے حضرت معیز ابن مالک اسلم رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ آپ نے سنا ہوگا انہوں نے ذنا کیا خطری تقاضا شادی شدہ تھے زنا کیا نہ کوئی ان پر شاہد تھا نہ کوئی گواہ تھا نہ ان کو پکڑ کے کھینچ کر کے دربار نبی میں لے کے آنے والا تھا کوئی نہیں تھا لیکن ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ رات دن قرار ہو گئے کہ اب ہم اپنے کو جینے کا مستحق نہیں سمجھتے ہیں وہ سمجھنے لگے کہ ہمیں پاک ہی کر لینا ہے اپنے کو کہہ رسول کے دربار میں آتے ہیں کہتے یا ہیں ہیں رسول اللہ صحرے مطالبہ کر رہے ہیں زبردستی کہہ رہے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے یار رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ حدیث میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا فتنہ تلقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مائز اسنا ہی اور اس طرف ہو کر کے آئے جس طرف پیارے رسول نے چہرہ فرمایا تھا پھر کہتے ہیں اللہ کہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے جب انہوں نے تین یا چار بار جیسا کہ روایت میں آتا ہے باقاعدہ انہوں نے اصرار کیا اقرار کیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کے ساتھ تحقیق کی ایک لفظ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اطارف الزینا جانتے ہو کہ کی زنا کیا ہے جو تم نے جس کا تم اعتراف کر رہے ہو کہتے ہیں اللہ کے رسول میں وہی کر کے آیا ہوں جو ایک آدمی تنہائی میں اپنی بیوی کے ساتھ حلال کام کرتا ہوں حرام کر کے آیا ہوں تیسرے لفظ میں باقاعدہ کہ تم نے وہ کام کیا ہے لفظ بھی آیا ہے روایت میں تہا یعنی تم نے یہ کام کیا ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول جیسے صلاحی یہ سرما کی صلاحی سرمدانی میں جاتی اس طرح کا ہو گیا ایک دم بالکل واضح طور پر تو پیارے رسول نے تحقیق کے بعد کالے جا کر کے ان کو رجم کرو جب رجم کرنے گئے تو پتھر پرنے لگے ظاہر بات ہے اور اس کا چونکہ یہ گناہ اتنا بڑا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولا تکرب الزینا انفو قانفا عشتہ سبیلا بہت ہی برا کام ہے برا قتل بھی اس سے کم کہتے ہیں کہ فحش فحش جو ہے ایک دم بالکل آخری تنا ہے یعنی آخری مرحلے کی یہ گناؤنی حرکت ہے اس وجہ سے اس کا بدلہ یا اس کا کفارا دنیا میں یہ رکھا گیا کہ پتھروں سے مار مار کر کے اس کو ہلاک کیا جائے اور یہ بھی ہے کہ اس قسم کے واقعات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یش ازابن سزا دیتے وقت بند کمرے میں نہیں یا کسی چہار دیوارے میں نہیں مسلمانوں کی جماعت اکٹھی ہو مقصد یہ ہے کہ جس کے دل میں اگر کوئی کروٹ لے رہی ہو یا برائی تو اس کا دل بھی ڈر جائے دیکھ کر کے کہ ہمارا انجام بھی یہی ہوگا تو یہ تھا حضرت مایز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ایمان ان کا کمزور ہوتا کوئی گواہ نہیں تھا کسی نے ان کو زبردستی کھینچ کر کے دربار نبی میں پہنچایا نہیں چپکے سے چپ ہو لیتے ہو سکتا ہے اور بھی اس میں شیر ہو جاتے نہیں ایمان کا تقاضا ایمان اتنا مضبوط تھا اور اس کے بارے میں ان کے بارے میں آپ سوچیں کہ ایک عام صحابی تھے جن کا اگر یہ قصہ نہ ہوتا حدیث میں تو ان کے وجود کا پتہ بھی نہیں چلتا کیونکہ ان سے کوئی روایت بھی نہیں ہے جن کی روایت لے کر کے کسی تابے نے ان سے روایت کیا ہوگی کی انہوں نے مجھ سے یہ بیان کیا کوئی ذکر نہیں تھا جب یہ حالت تھی ایک عام صحابی کی تو آپ سوچئے کہ فلفائے راشدین حضرت ابو بکر عمر عثمان علی عبداللہ اللہ بن مسعود اور سعید بن معاذ سعد بن افتاس یہ سب جو بڑے بڑے اشرا مبشرہ اور دوسرے مبشرین مل جنا جو ہیں ان کے ایمان کے کی کیا حالت ہوگی یہ ایک معمولی صحابہ جن کو عام صحابہ کہتے اس میں کوئی شک نہیں کی فرق مراتب ان میں بھی تھا ان کے درجات بھی اونچے اور نیچے تھے جب یہ ماہ بل جو ایک عام صحابی تھے ان کے ایمان کا پہاڑ کے برابر ان کا ایمان تھا تو دوسرے صحابہ کے ایمان کی کا کیا کہنا اسی وجہ سے محدثین رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں صحابۃ کل محدود صحابہ جتنے ہیں سب کے سب نیک ہیں اور سچے ہیں حدیث میں جب تحقیق کرنے آئیں گے تو جب صحابہ تک پہنچیں گے تو وہیں رک جائیں گے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ سکا تھے حافظ تھے یا کیسے کیسے دوسرے صحابی کے بارے میں کیسے تھے ان کا حافظہ کیسا تھا اور ان کا رہن سہن کیسا تھا جھوٹ بولتے تھے خدا خاص تھا یا سچ بولتے تھے جب تک دوائی دوسرے لوگوں کی نہ ملے گی تب تک ان کے بارے میں ان کے تراجم میں ان کی سوال عمری میں یہ سب چیزیں جب تک لکھ نہ دی جائیں تب تک ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہاں ہے صحابہ کے بارے میں کوئی چیز ایسی نہیں ڈھونڈی جائے کیونکہ حالات کو ٹٹولنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسا آدمی نہیں تھا ایسا جو بدکار رہا ہو اور بدکاری میں ہمیشہ پڑا رہا ہو اگر کسی سے کوئی گناہ سادر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو معاف کر دیا بڑے بڑے صحابہ جو جنگ احد کے میں شریک ہوئے تھے جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے غزو احزاب میں شریک ہوئے تھے اس کے علاوہ سلح حدیبیہ میں پھر اس کے بعد جنگ تبوک میں کہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں کا درجہ اللہ تعالیٰ نے کہر رسول کے اوپر آیتیں نازل فرمائیں ان کے تذکیہ ان کی تعدیل اور ان کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ فرماتے والذین صل... اتبعوه في ساعت الحسرہ للفقرائی المحاجرین الذین اخرجوا من دیارہم و اموالہم یبتغون فضلا من الله و رضوانا وینصرون اللہ و رسولہم اولا اکماد دیکھیے صحابہ کو اللہ تعالیٰ کا الا اکمد صاحد یہ لوگ سچے لوگ ہیں دوسری روایت دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے محمد الرسول اللہ ولدینما ہوں علی وفاری رحما بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے صحابہ محمد الرسول اللہ ولدینما ہوں اشدا علی قفار کافروں پر سخت ہیں مومنوں کے لیے نرم ہو رزم اے اے اے اے اے ہو, ہو مجل سے یار تو بریشم کی طرح نرم ہو مجل سے یارا تو بریشم کی طرح نرم رزمے حق و باطل ہو تو فولاد ہے موم ان یہ ہونا چاہیے آج کل کے مسلمان اپنے مسلمانوں پر فولاد اور لوہے بنے ہوئے ہیں اور دشمن کے, کے سامنے موم ہے الٹا ہونا چاہیے اس کا صاحب کرام کی تعریف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ ولدینما ہو شدا والن کبفار کافروں پر سخت اور مومنوں میں آپس میں رحم, رحم دل رحم انسجن سجدن یبتغون فضل من اللہ ان کو دیکھو گے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں رکو اور سجدے کرتے ہیں اللہ کا فضل تلاش تلاش کرتے ہیں وہ رضوانہ من ہوں بھی ظالی کا مسر ہم فرطورات مسر فل انجیل ان کی یہ مثال پیر رسول کے اصحاب کی مثال طورات اور انجیل میں بھی آ چکی ہے پیر رسول کی جہاں اللہ تعالی نے بشارت دی پہلی کتابوں میں وہاں آپ کے اصحاب کی بھی بشارت دی اور آپ کے اصحاب کی اوصاب حمیدہ کو بھی اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے ظالی کا مسلح فرطورات مسلم فل انجیل اسی طرح سلحدیبیہ کے موقع پر لقد رضی عن عنین اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومن سے اللہ عید یوبا یونہ کا لقد رضی اللہ عنمینا مومنوں سے راضی ہو گیا کیونکہ انہوں نے بیت کی عید یوا یعون کا تخت شجرا شجر کے پاس آپ سے بیت کر رہے تھے فعالما معافی غلوبہم اللہ تعالیٰ نے ان, ان کے دلوں کے ایمان کو جان لیا پچالم اندو ندارے کو بدھم قریبا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ عالم الغیب کان عمایق کا سب کا عالم ہے آئندہ اگر کوئی کسی صحابی نے کوئی فعل بھی ایسا کیا جس جو غلط فعل کا جس کا حکم لگایا جائے گا کہ غلط ہے لیکن اس پر اصرار نہیں کر سکتے دیکھیے اگر ماحذ بن مالک رضی اللہ عنہ جو جن کا ان مواقع پہ میں حاضری کا کوئی ذکر بھی نہیں ہے ان کی یہ حالت تھی تو پھر دوسرے صحابہ کی حالت کیا ہوگی یعنی ایک ایک کر کے کٹول کر کے دیکھیے یہ نہیں کہ ایمان اور عقیدے سے ہم صحابہ کو کہتے ہیں کہ نہیں وہ لوگ سچے تھے نہیں ایک ایک کو پرکیے تو معلوم ہوگا کہ ہر ایک اپنی جگہ پر جہاں تھا وہ آفتاب اور مہتاب تھا ایمان کا نور اور ایمان کے آفتاب اور محتاب سے حقیقت میں تو صرف عقیدے کی بات نہیں ہے کوئی بھی دشمن آج آ کر کے نکال کر کے دکھا دے کہ حضرت ابو بکر نے یہ غلطی کی حضرت عثمان نے یہ غلطی کی جو لوگ آج کل صحابہ کو بعض چیزوں میں مقم کرتے ہیں حقیقت میں بڑے بڑے مفکرین نے بھی یہ اس مسئلے کو چبایا ہے جو پرانے زمانے میں آدھائے اسلام نے لوگوں کے سامنے پھینکا تھا وہی بات حضرت عثمان کے بارے میں حضرت علی کے بارے میں حضرت معاویہ کے بارے میں ذکر کر کے اور لوگوں میں گندگی پھیلاتے ہیں لوگوں کے عقائد کو خراب کرنا چاہتے ہیں حقیقت ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی ہو غلط بات کہے گا تو اس کی بات یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گی چھوٹا آدمی کہے تو ہو سکتا ہے چھوٹی بات ہو کیونکہ اس کے پیچھے بہت سے لوگ اس بات کو ماننے اور اس بات پر عمل کرنے والے آ جائیں گے اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ ایک ایک لفظ کو تول کر کے بولے جو لوگ صحابہ کرام کو ہدف تان و تشنی بناتے ہیں حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے اپنے زمانے میں ان سے ڈرا دیا ایسے لوگوں سے ڈرا دیا ہے اللہ اللہ صاحب میرے ساتھیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرولہ لا تتخذوہم ہم بادی میرے بعد ان کو ہدف نہ بنانا غرض نشانہ نہ بنانا اسی طرح نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے <تصفح> ولو الحد کم لمکام اگر بہت پہاڑ کے برابر بھی تم سونے اور چاندی خرچ کر دو تو ان کے ایک آدھے کلو یا مد جس کو کہتے ہیں ان کے آدھے کلو یا اس سے آدھے اس سے آدھے کے جو کے برابر خرچ کرنے کا بھی تمہیں اجر نہیں ملے گا ان کا اجر اتنا بڑا تو کہنے کا مطلب ہے کہ صحاب کرام بھی لوگ اس امت نے صحابہ کرام پر بھی کیچڑ اچھا لے لیکن ایک مسلمان کا سچے عقیدے کے آدمی کا یہ سلیقہ اور یہ قرینہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کی بات آ جائے تو جیسا کہ بیر رسول کی طالب اعجازوں کے صحابی ہم سے کو میرے ساتھیوں کا نام آئے میرے ساتھیوں کا ذکر آئے تو بس اپنی زبانوں کو روک لو ہم سے کو بول غلط نہیں غلط بات نہیں بولو ان کے لیے ترضی کرو اللہ تعالیٰ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورب و رضو عنہ کا تمغہ دیا ہے اس کو ذکر کرو نہ کہ تم ادھر ادھر سے دشمنان اسلام کی باتیں لے کر کے ان کے اعمال میں کیچڑ کیڑے ڈالنے یا کیڑے نکالنے کی کوشش کرو نہیں یہ ایک شیوہ عالیہ سنت اور جماعت کا نہیں ہے اسی وجہ سے خود عقائد کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں اس میں یہ عقیدہ بھی لکھا گیا کہ صحاب کرام کو ہم عدول سمجھتے ہیں اور صحاب کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں ان کو چھیڑنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے اگر چھیڑیں تو یہ عقیدہ رکھیں کہ وہ آپس میں اشتہادی کام تھا ان کا ان کو ہر حالت میں حجر ملے گا بہت سے ایسے واقعات ہیں جن کو لے کر کے لوگ کہتے ہیں آخر وہ بشر تھے انہوں نے بھی آپس میں جنگ کی اور آپس میں تلواریں اٹھائیں نہیں دین کے لیے جنگ تھا ایمان کے لیے جنگ تھا اسلام کے لیے جنگ تھا اپنے ہوائی نفس کے لیے نہیں تھا اس وجہ سے یہ ہونا چاہیے کہ ایک اشتہادی غلطی کسی کی ہوئی اس پر بھی اس کو حجر ملے گا وہ گناگار ہرگز نہیں ہوں گے ان کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے ایک سرٹیفکیٹ لے لی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا جنگ بدر والوں کے بارے میں بدرین اللہ تعالیٰ نے اہل بدر پر اپنا نظر کرم فرمایا اور کہا اے ملوما شی تم فقت گفرد القم جو کچھ کہو جو کچھ کرو جو کچھ کرو, کرو گے تم ہم اس کو معاف کر چکے ہیں پہلے سے یعنی اللہ علام الغیوب ہے کہ کوئی اگر ایسی بات کریں گے تو بڑی بات نہیں ہوگی گناہ سگیرہ ہو سکتا ہے اس کو ہم نے پہلے سے معاف کر دیا یا گناہ کبیرہ بھی کرے تو وہ ایسے اعمال بھی کریں گے جن کے ذریعے سے ان کا وہ معاف ہو جائے گا یعنی ایک چیز فرضی ہے لیکن آپ ڈھونڈ کر کے جس کو علماء کہتے ہیں استقرا تلاش کیجئے ایک ایک فرض کے بارے میں تو انشاءاللہ شاء کوئی ایسی چیز کسی کے بارے میں نہیں نظر آئے کہ انہوں نے ہوائے نفس سے کوئی ایسی غلطی کی ہو اس وجہ سے صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ صحابت و عدول بہت سی آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام کی برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت ہے دار رسول فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم دونوں کی ہے یا گزوف عام انداز لوگ جنگ کریں گے دشمنوں سے اس کے بعد آپس میں کہیں گے کیا کوئی ایسا آدمی ہے پیارے رسول کے اصحاب میں سے کوئی ایسا ہے ہماری فوج میں کہیں گے ہاں ہے تو کہیں گے کہ اب ان اللہ فتح ہوگی اور ان کے ذریعے سے ان کی دعاؤں سے فتح ہوگی ان کے ذریعے یا ان کی دعاؤں سے فتح ہوگی اسی طرح پھر پوچھیں گے بعد کے لوگ کہیں گے کہ کیا کوئی ایسا ہے جنگ کرتے وقت کہیں گے کیا کوئی ایسا ہے جنہوں نے پیارے رسول کے صحابہ کو بھی دیکھا ہے کہیں گے ہاں ہم میں ہے تو اس کے بعد ان کو فتح ملے گی اللہ کے فضل سے تیسرے مرحلے میں تابعین کا بھی ذکر آئے گا. آیا ہے اس میں کہ جنگ کریں گے اور گھونڈیں گے کہ کی کیا کوئی ایسا ہے جنہوں نے کو, جنہوں نے صحابہ کو دیکھا, دیکھا ہے تابعین کو دیکھنے والا کوئی ہے ایسا کوئی ملے گا ان, کے, ان کی دعاؤں اور ان کے ذریعے سے ان کو فتح اللہ تعالیٰ دے گا دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ جانوروں کو بھی جانوروں کو بھی بہائم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیر کے ساتھیوں کی کی عزت اور احترام اور ان کی کرامت کا احساس دیا ہے مستدرک خاکم میں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیح قصہ ہے سفینہ ان کا نام تھا قیس اور وہ حضرت الم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول کے ساتھی اور آزاد کردہ غلام حضرت الم سلمہ کے غلام تھے اور روایت میں آتا ہے صحیح روایت میں کہ وہ کہتی ہیں کہ میں تمہیں آزاد اس شرط پہ کرتی ہوں کہ تم زندگی بھر پیارے رسول کی خدمت کرو یعنی اپنے سے آزاد کر کے پیارے رسول کی خدمت کے ساتھ ان کو متعلق کر دیا اور کہا کہ زندگی بھر تم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک پیارے رسول زندہ ہے خدمت کرنا پیارے رسول کے ساتھ سائے کی طرح چلتے پھرتے ان کا نام قیض تھا ایک بار پیارے رسول کے ساتھ کہیں جا رہے تھے جنگ میں تو کچھ ساتھی صحابہ ان کے سامان کوئی اونٹ تھا وہ تھک گیا بےکار ہو گیا چل نہیں سوچتا تھا تو ان کا سامان لوگ تقسیم کرنے لگے تو پیارے رسول نے ان کے اوپر کافی سا سامان ڈال دیا اور کہا کہ ان نما انت سفینہ پیارے رسول نے سامان ڈال کر کے اور کہا کی ان نما انت سفینہ تم سفینہ کشتی ہو اور تم لے کے چلو قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ ولہ اگر ایک اونٹ دو اونٹ چھ اونٹ کا بھی وزن میں اٹھا لیتا تو میرے اوپر بوجھ نہیں معلوم ہوتا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی برکت تھی تو لے کر کے گئے کہتے ہیں سطتا کا لفظ ہے بحیرٍ او او کہتے ہیں کہ چھ اونٹ کا بوجھ بھی میں اٹھا لیتا تو پیارے رسول کے اس کہنے سے میرے اوپر اس, کا کوئی اس بوجھ کا کوئی اثر نہیں محسوس ہوتا کہتے ہیں میں لے کے گیا سامان کہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک بار کہیں سفر کر رہے تھے کشتی پر کشتی ٹکرا کر کے ٹوٹ گئی اور کسی طرح کسی ایک تختے کو پکڑ کر کے وہ بچ کر کے نکلے جا کر کے کسی جھاڑی کے پاس وہ تختہ لگا اترے جزیرے میں تو کہتے ہیں کہ اچانک ایک شیر سامنے آیا اقبلا الیہ میرے اوپر حملہ کرنا چاہا اس نے تو کہتے ہیں میں نے پکار کے کہا یا ابلحارت ابو الحارث کہتے ہیں کنیت ہے شیر کی کنیت ابو الحارث یا اب الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیارے رسول کا آزاد کردہ غلام ہوں تو کہتے ہیں روایت میں یہ لفظ آیا ہے پتا تھا آراس اس نے اپنے سر کو جھکا لیا اور دم کو ہلانے لگا وہ بدا یدفا بے اپنے موڑے سے وہ مجھے دھکا دینے لگا حقا اوقانی الگ تری راستے پر پہنچانے کے بعد ف ہم اس نے آواز دی کوئی فضن تو اندیا ہونی مجھے یہ معلوم ہوا کہ مجھے رخصت کر رہا ہے اور واپس آ رہا ہے ہمارا اعتبار تو یہ جانوروں کو بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی حرمت اور عزت اللہ تعالیٰ نے الہام کیا یہ انسان آج کل پیارے رسول کے صحابہ کی عزت لوٹنے پر بل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی نہیں پیارے رسول کے صحابہ ہی کی نہیں بلکہ پیارے رسول کی عزت لوٹنے کے لیے تیار ہیں حضرت عائشہ کو بھی اس زمانے میں کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے بہرحال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے سارے رسول کے صحابہ کی کرامت کا احساس دیا لیکن اس انسان نے صحابہ, صحابہ کی عزت کو لوٹنا چاہا لیکن اللہ کے فضل سے ہر زمانے میں لوگ رہیں گے جو اپنے کو سپاہ صحابہ میں سے شمار کریں گے اللہ کے فضل سے اور ان سے دفاع کرتے رہیں گے ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل ستا امروز چرار مستقبی سے شرارے بول خیر و امتی کرنی سب سے افضل اور دیکھیے ایک اہم بات یہ بھی ہے حقیقت میں حضرت امام ابو ذرا حدیث کے تعلق سے حدیث رسول کے تعلق سے حضرت امام ابو زرا کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو پیارے رسول کے صحابہ کو کی عدالت کو متحم کر رہے ہیں یہ گویا پورے دین کو ڈھا دینا چاہتے ہیں وہ کیسے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین قرآن اور سنت انہی کے ذریعے سے ملا ہے ہمارا دین قرآن اور سنت سے مرکب اور قرآن و سنت انہیں صحابہ کے ذریعے سے ملا ہے وہ چاہتے ہیں کہ صحابہ کو مکتام کر دو تاکہ دین ان کا بے اعتبار ہو جائے کہ اس قسم کے گندے لوگوں کے ذریعے سے ان کا دین ملا ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جھوٹے تھے ان کا دین بھی بیکار ہے تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ حقیقت میں پورے دین کو ڈھا دینا چاہتے ہیں اس وجہ سے صحابہ اکرام کی حرمت صحابہ اکرام کی عزت کے بارے میں ایسا اے, کوئی ایسا کلمہ برداشت کرنا مناسب نہیں بہرحال کچھ لوگ ایسے ہر زمانے میں پائے گئے ہیں لیکن ہونا چاہیے کہ ان کے خلاف معقول آواز اٹھائی جائے معقول رد دیا, کیا جائے یہ نہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر کوئی رسول ہی کو گالی دے رہا ہو تب بھی اس کو کچھ نہ کہو اور کوئی صحابہ کو مقدم کر رہا ہو جھوٹا بنا رہا ہو اس کو بھی کچھ نہ کہو نہیں اچھے انداز میں مسلمانوں کو اپنی بات حق بات کا دینی ہے خیر و امتی قرنی ثم اللہ ددین الحم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ لوگ سب سے افضل ہیں جو ان سے مل کر کے یا ان کے شاگرد جو ہیں ان کے بعد آنے والے وہ لے جو ان کے بعد آنے والے ہیں ان سے مل کر کے یعنی تابعین کرام تابعین کا زمانہ یہ بھی سب سے افضل زمانہ اس کے بعد ثم اللہ ددین پھر تیسرا زمانہ طبع طابعین کا حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے لا ادری ازکر آباد کرن ہی او اوسراسن <سلاصن> آپ نے اپنے بعد دو ہی قرن کا دو ہی زمانے کا ذکر کیا یا تین زمانے کا یعنی تابعین کا اور طب تابعین کا ذکر تو یقینی ہے اس کے بعد طب اتباع تابعین کا بھی اس میں ذکر ہے یا نہیں تو بہرحال اس کو امت نے کہا کہ یہ خیر القرون ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اچھے زمانے تھے جس میں اللہ کے فضل سے دین کا کام بہت کچھ ہوا اور اسلام بھی بہت دور دور تک پھیلا اس کے بعد ہی سے اسلام کی زمین گویا کم ہوتی گئی حضرت عمر کے زمانے میں پھر اس کے بعد حضرت معاویہ کے زمانے میں اور پھر سابقین کے زمانے میں کافی اسلام دور تک پھیلا یہاں تک کی چین کے حدود تک اور پھر ادھر آگے جو اس وقت کہتے ہیں یورپ کے آخری وینا وغیرہ تک اس اسلام پہنچ چکا تھا بہرحال تو یہ خیر القرون ہونے کی دلیل اس کے بعد سب سے بڑی دلیل خیر القرون کی کہ انہی زمانوں میں تارے رسول کی احادیث کی تدوین ہوئی صاحب محدث کرام نے تکلیفیں ہے ہزار برداشت کر کے لمبے لمبے سفر کر کے بھوکوں اور پیاسوں ایک ایک حدیث کے لیے مہینوں کا سفر کرتے رہے اور اللہ کے فضل سے پورے تمام احادیث کی تدوین بھی اسی زمانے میں ہوئی اسی زمانے میں قطب سطہ کا وجود ہوا اس کے بعد اور دوسری کتابوں کا بھی وجود ہوتا رہا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیر القرون تھے کار رسول کی شہادت کے مطابق یہ واقعہ اسی طرح رہا اس کے بعد جتنا ہی دن کی ز گزرتا گیا دن بدن دن اور ہی برائیاں پھیلتی گئیں سم ان باد رسول فرماتے ہیں پھر ان لوگوں کے بعد یا تمہارے بعد یعنی خیر القرون کے بعد قومن یہ کہتے ہیں کہ بادقم مخاطب ہیں صحابہ کرام یعنی صحاب کرام کے بعد ہی سے صحابہ کرام میں یہ لوگ نہیں تھے بلکہ صحابہ کرام کے بعد ہی سے کچھ لوگ ایسے ہونے شروع ہو گئے یشدون اورشد جو گواہی دیں گے ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی بڑھ بڑھ کر کے گواہی دینے کے لیے تیار رہیں گے گواہی دینا بغیر تلب